تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا تو میں اس سے پہلے تم میں اپن ایک عمر گزار چکا ہوں تو کیا تمہیں عقل ناؤ